بسم اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبیہ وسلم علیہ السّلام اللہ علیہ گرامی میں دانیہ واقعہ سامین کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب آب تجارت درخت نمبر آٹھ ہے پیج نمبر دو چھپن اور بے کی جو ہے مختلف اقسام کا جو ہے حرام کیا تھا ہاں جی اللہ پیارے نبی نے جو دور جہالت میں تھی ان کے ایک قسم بین ہو گیا اور ایک اور قسم ہے اسے حرام بے کے اقسام میں سے اور یہ ہے بے الحسات اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمائے بے حساد سے حساد کنکری کو بولتے ہیں ہاں جی حساد کنکری بے حسات یعنی کنکری والے خرید و فروخت سے اس کا کیا مطلب ہے فرما اس کا مطلب یہ واب وا یقولہ ہاں جی یہ کی کہے کون کہیں یہ عرم حاض الحسا فعال عیس المقرح والا دکاندار خریدار سے کہیں ہاں جی ہمارے سامنے کچھ کنکریاں پڑا یا ایک کنکری پڑا ہوا ہے خریدار سے کہا تم یہ کنکری پھینکو اور جس سامان پہ پڑ گیا جس سامن پہ وہ لگ گیا جس کپڑے پہ جس سامان پہ وہ تمہیں اتنے روپے میں ہوگا سو میں ہزار میں پانچ میں جو بھی ہے وہ لگا وہ چیز تمہارے اتنے روپئے میں ہوگا اور اس کو وہ سامان دیکھنے بھی نہیں دیتا ہے چیک کرنے بھی نہیں دیتا ہے ہاں جی تو اس طرح بیچنا ہے اس میں بھی دو کا ہیں لہذا جو ہے شرید نے منع فرمایا تو وہ ان بے رسول اللہ منعب الحساد سے کنکریوں والی خرید فروخت سے وہ یہ وا وقولا یہ کہ کا ہے کون کا ہے باٮٔے کا ہے دکاندار کا بیچنے والا خریدار سے کہے ارمی تو ہینگ دو حاض الحساط اس کنکری کو ہاں خریدار سے کہہ ہی؟ تم ہیں اس کنکری کو فالا آئیے شوبین جیسے کوئی کپڑا ہو تو جس کپڑے پہ پڑ گیا فالا آئیے شوبین کپڑے کی دکان ہو تو وہاں بولیں جس کپڑے پہ تمہاری کنکری لگ گیا وقات پڑ گیا لگ گیا ہاں تو وہ کپڑا تیرے لیے بکا جائے اتنے روپے میں ہاں میں ہزار پانچ سو جو بھی تعین کریں گے اس میں ہوگا لیکن اس کو چیک کرنے ہاتھ لگانے دیکھنے نہیں دیتا ہے ہاں یہ تھان میں ہے یا مثلا ویسے کلوز کیا ہوا ہے پیک کیا ہوا ہے اسی حالت میں بولے گا تم کنکری پھینکو کا کپڑے ہیں جس پہ لگ گیا وہ تمہارے مثلا ہزار میں سو میں اس طرح خریدنا ہوگا اور بیچوں گا تو یہ سلسلہ یہ بےوی مانا ہے حرام ہے رسول اللہ نے مانا فرمایا پھر فرماتے ہیں کہنے پھر جاہلیتی تھا دور جہالت میں ہاکد ادا بیگ اسی طرح ان کے, بیچنا ان کے خرید بیچنا اور شراب خریدنا ان کی خرید اسی طرح تھا جیسے پانچ چھ سوٹیں آپ کو بتا دیں تو آپ علیہ السلام تو اللہ کی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کیا کُ ان تمام قسموں کو جس میں طرفین کو نقصان ہونے کے چانس ہے اس میں یہ جو ہے بیچنے والی چیز اور پیسے کی صحیح اندازہ نہیں ہوتی ہے اس کو نقصان ہونے ہوئے پہلے نبی صاحب کو باطل کرا دیں یہ واقعات اب آئی فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیار رسول نے فرمایا لا یا ببا زم الہ آباد نہ بیچو تم میں سے بات دوسرے بعض کے نقصان میں ضرر میں تم میرے سے بات دوسرے باز کے جو تم لوگ ایک دوسرے کے نقصان میں کوئی چیز سے نہ بیچو اس کا کیا معنیٰ ہے فرماتے اس کے معنی یہ ہے وہ معنی ہو اللہ یقو الواحد المستری ہمت الخیارِ انا ابی و مسلح حاضِ صلاح باق البن سمن فرماتیس کی صورت یہ ہے پیامن فرما ان لوگ ایک دوسرے کے خلاف مت بیچو لا جا بھی مت بیچو بعض اکوال مذہب اللہ الہباز دوسرے باز کے خلاف مدرت یہ ہے مثلا جب آپ ایک چیز بیچ دیتے ہیں کسی کو تو شریعت میں جو ہے کچھ چیزوں میں تین دن تک اس سامان کو میں کوئی ایپ وغیرہ ہو تو واپس کرنے کا کوئی وجہ ہو تو واپس کرنے کے اختیار ہوتے کبھی وہی مجلس میں کبھی یار مجلس ہوتی ہیں جب تک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہیں سے اٹھا نہیں ہے خرید ہو گیا تو طرف ہی ان کو واپس کرنے کی اجازت ہوتی ہے چاہیں تو ایسے موقعوں پر جو ہے کبھی فرماتے ہیں خریدار سے ایک دکاندار نے تو خریدار کو سامان بیچا ہے دوسرا دکاندار اس کے آگے اس سے بولتے ہیں کہ بھائی جب تم اس سامان کو واپس کرو میں جو ہے اس سے کم پیسے میں یہی سامان تمہیں دے دوں گا تو اس طرح اس کا دل خراب کریں گے خریدار کا ہاں جی اور تو اس طرح کرنا غلط ہے جائش نہیں نے فرمایا کہ وہ اس کے معنی وہ اللہ یقو یقین نہ کہ ہوا ہے جو تم اس کو ایک للمشتری مشتری خریدار سے یعنی کوئی ایک ایک دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس جس دکاندار نے سامان دیکھنے سامان بھیج دیں تو دوسرے دکانداروں سے جو اس کے علاوہ ہیں ان سے آج فرماتے ہیں کہ بولو ایسا نہ کریں اللہ یقو یقین نہ کہ ہوا ہے جن کوئی بھی ساتھ کوئی بھی دکاندار بیچنے والا مشتری خریدار سے نہ کہیں پھر مدت خیار معاملے کو پھنسک کرنا جائز ہونے کی اس مدت میں اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف مدت کو ابھی بعد میں پڑیں گے ہاں جی تو خیال یعنی معاملے کو کینسل کرنے کی جب تک شرح میں ہاں جی ایک گنجائش ہے اختیار ہے طرفین کو اس عرصے میں اس عرصے میں کہیں تو میں سے ایک مشتری سے کہیں خریدار سے کہ انا اویو میں بیچوں گا مثلا حاج اللہ بالکل ای, ای جیسی سامان جیسے بہ من مینا اس قیمت سے جو آپ نے جو کم کمتر میں. میں اس نے سو روپئے دیا بولتے میں نوے میں تمہیں جو یہی سامان دے دوں گا یا یہ کہیں کم پیسے میں یا کہیں اوخیر مینہ ابھی سامان ہی. یا بولے اس سامان سے بہتر سامان میں ابھی اسی قیمت میں دے دوں گا خراب بولے یہ جو دو, دو نمبر ہی میں ایک نمبر کے تمہیں اسی قیمت میں دے دوں گا اس طرح اور خریدار کے دل خراب نہ کریں دکاندار سے کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز دیں اور ایسے ہی ونلہ یقولہ لیل بھائی اور تیسرا کون دوسرا خریدار ایک نے تو خریدار ہوا ہے ابھی بیگ کینسل کرنے کے ابھی شرن جواز ہے اس وقت ایک اور خریدار آ کے دکاندار سے کہیں بھئی یا یہ سامان اس سے واپس لے لو مجھے بیچو میں تمہیں اس سے زیادہ پیسہ دے دوں گا یہ بولنا یہ بھی صحیح نہیں ون لاہ یقلا اور یہ لیل بھائی کوئی خریدار آ کے دکاندار سے بیچنے والے سے نہ کہیں کہ متعدل خیر اس معاملے کو کینسل کر سکنا شرن جائز ہونے کی اس فرصت میں کہ انا عزی دُکا کہ میں اضافہ کروں گا تجھے بھی سونا قیمت میں اور بولے یہ چیز مجھے بیچو تو میں آپ کو قیمت میں اور اضافہ کر کو زیادہ دے دوں گا پیسہ اس طرح کہہ کے دکاندار کی دل خراب کرتے ہیں اور جسے پہلے آدمی کو بیچو اسے واپس لے کے اس کو بیچنا یہ شرن جائز ہے نہیں یہ صورت بھی صحیح رسول اللہ نے اس کام سے منع فرمایا تو اسی کو بولتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرنا تو دخل اندازی کرنا نہ دکاندار ایک دوسرے کے لیے جائزے نہ خریدار ایک دوسرے کے لیے ہے آگے فرماتے ہیں ایک اور بے کی قسم و بے ا ترجیحات بے, بھی باتنے بے نہیں تلجیہ بھی بات بے ترجیہ نیچے چھانچہ لگائے بآ نے ترجیا سے مراد کیا ہے کسی ظلم سے بچاؤ کے لیے فروغ کا بہانہ بنانا یہ انہوں نے صحیح معنی کیا ہے اس کے معنیٰ مثلاً آپ نے ہاں ایک بندہ جو ہے آپ بس کوئی سامان پڑا ہوا ہے ہاں جی کوئی ظالم آتا ہے آ کے بولتا ہے یہ سامان مجھے بیچو اور اس دکاندار کو بتاتا ہے اگر اس کو بیچیں گے تو انہیں پیسہ نہیں دینا ہے تو ظالم آدمی ہے تو وہ جھوٹ بول کے بولتے ہیں میں نے یہ بھلا شاید کو بیچ دیا ہے ہمارے اس پہ معاملہ ہو گیا حالانکہ بیچا نہیں ہے پرماتے اس طرح بولنے کہ سرمایہ یہ معاملہ ہو جائے گا دوسرا بھی کہیں ہاں میں نے خریدا ہے بولے ہاں جی تو کیا ہو جائے گا دینا سے معاملہ نہیں ہوتی ہے لیکن جو ہے ظالموں کی شرح سے بچانے کے لیے اس طرح کی شرح ہیلا کرنا جائز ہے ایک نوخانجی فرماتے ہیں وہ بے بے بات بات لینے سے معاملہ وجود میں نہیں آتے واقعی میں سامان ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے باطل کے مندر تو بے تلجہ کیا اغول ماتات ہو بے ترجہ یہ ہے مات کرنا کہ ہاں باہمی اعتراف کرنا ہم آہنگی کرنا ساتھ چلنا ہاں جی ہاں میں ہاں میں لانا اول ماتا تو ہاں میں ہاں لانا اللہ اعتراف بلبے ساتھ چلنا اعتراف اعتراف بلبے بیچنے کے اعتراف میں ہاں کہنا مثلاً ایک دکاندار کی بس میں کوئی سامان خریدنے کے علاوہ ہاں ایک اور بندے بھی کھڑا تھا اچھا مومن دوست ہے اس کا تو اس کو کوئی ظالم آ کے بھائی یہ چیز مجھے بیچو بولا تو نے کہا یہ تو ان کو بیچا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہاں میں نے خریدا ہے بولتے ہیں تو وہ اس طرح بانی سے تاکہ ظالم کو نہ بیچیں کیونکہ اس نے پیسہ اس کو نہیں دینا ہے تو اس طرح کے اعتراف ماتاج کے ترجیح کے واطعات و ہمہنگی کرنا ساتھ چلنا علی اعتراف بلب کے اعتراف میں بیچنے یا اعتراف کرنے پہ بیچنے کا کہ بولے ہاں یہ میں نے بیچا ہے فلاں شاز کو اور دوسرا کہیں ہاں میں نے خریدا ہے من غیر بین جب کہ کوئی خرید فروغ نہیں ہوا ہاں تو ایسا کیوں کرتے ہیں خوف منظالم کسی ظالم کے خوف سے اس طرح جو ایک چیز بیچنی ہے بیچنے کا اعتراف کرتے ہیں دوسرا بھی خریدنے کا اعتراف کرتے ہیں تو اس اعتراف اس دونوں سے بے وجود میں نہیں آتے لیکن سامان بچ جاتا ہے یعنی لا الجم اس کے بات زمرات یہ لازمی من حاضر تلجیہ اس جو ہے شرعی ہیلے سے بے ان کوئی بے وجود میں نہیں آتے بے لازمی خرید لوگ واقع میں متحقق نہیں ہوتے اور یہ دونوں طرفیں جو ہے سامان کا مالک نہیں بنتا ہے ہاں ولاکن نہ لیکن اس طرح کی تلجیہ کسی جو ہے ظالم کے سے بچاؤ کے لیے فروغ کو بہانا بنانا ہاں جی یہ لداف اس ذرا لئے سے بچنے کے لیے ترجیح جائز ہیں بل ترجیب و بلکہ بعض مقام پر واضح جان بننے کو زیادہ نقصان ہو رہا ہو اگر اس ظالم کو بیچیں تو بازار کا ایک روپیہ بھی نہیں ملنا ہو تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس نے بیچنے کا اقرار کیا ہاں جی اور خریدار نے بھی خریدار خریدنے کا قبولیت کا اقرار کیا جبکہ آپ میں کوئی خرید و فروغ واقع نہیں ہوا ہے صرف اس بندے کی ظالم کی شر سے بچانے کے لیے انہوں نے بیک اقرار کیا تو اس اقرار پہ خرید و فروغ وجود میں نہیں آتی ہے سامان اس سے کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی ختم یہ بات بھی آگے فرمتِ زخرہ اندوزی یہ شرن کیا ہے دکانداروں کے لیے فرمت و احترا زخرہ اندوزی مقروع مکروہ ہے عام ضرورات سامان میں مکروہ ہے لیکن وہ فی الغ کھانے پینے کی جو چیزیں ذراعت زندگی ہیں اس میں کر کے بازار میں مال شاٹ کرنا ہے حرام یہ تو حرام ہے عام سامانوں میں بغرو کھانے پینے کی چیزوں میں حرام ہے ہاں جی تو وہ اختکار کیا ہے واہ, واہ, واہ, واہ یہ وہی سکھا ہے کہ دکاندار رو کے رکھیں اتی تک کھانے پینے کی چیزوں کو کالحینتا تھی جیسے گندم و شہر جو وسائل لاغذیت الضروری تھی دوسرے تمام ضروری کھانے کی چیزیں ہیں جیسے چاول تیل کی قسمیں دال کی قسمیں یہ سارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب کو روک کے رکھیں ہاں جی نہ بیچیں کس لیے لیوزی درسیرہ تاکہ قیمت بڑھ جائے تاکہ قیمت میں اضافہ کر سکے ہاں جی حکمت جب مہنگائی بڑھیں گے تو, تو اس طرح کا نہ حرام اسلامی نقطۂ نگاس ہے اس لیے اسلامی حکومت کو آگر بس کسی نے ذرا کیا ہوا ہے اس کے پوری سامان نکال کے اس کو ہم بازار کے عام مناسب ریٹ میں نیلام کر سکتے ہیں نیلام کر سکتے ہیں بھی عام جو مناسب ریٹ میں بازار میں خرید فروخت ہوتی ہے اس کو اسی سستے داموں میں بھیج دیں اور اس کو ظہرہ اندوزی کرنے نہ دیں اور یہ احتکار کا موضوع بھی ختم ہو گیا جو کہ آج کل دنیا میں حسن مثلاً ممالک میں بہت زیادہ ہے جب بھی تھوڑی سی ایک چیز کو جو شارٹ پڑ گیا بولیں سب بند کر دیتے تو شار جو ڈبل ٹپل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زندگی اور مشکل میں پائی جاتی چیزوں کی قیمت پھر آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہے کیونکہ بازار میں چیز نہیں ملتی کیونکہ سب دکانداروں نے چھپا لیا تو ایسی صورتوں میں شریعت کے حاکم اسلامی کو حق ہے ان سے وہ سامان سنیں اس کو باہر نکالیں اور بیچ دیں مناسب ریٹ پہ تو یہ شرن کیونکہ حرام کام ہے اب آخری قوماتیں بیگ کی تین قسمیں ہیں اب بے و بار بیچنا چیزوں کا تین طرقے سے ہوتی ہیں بالمراوہ ایک ترقہ مراوہ ہے دوسرا و المواض دوسرا جو ہے ولموا بالملاوات و المواضی اور مواضعات کے ترقی سے وولتی تولیت کے طریقے سے ان تین ترقوں میں کسی ایک ترقے سے بیچنا صحیح صحیح ہے عمل بے و جیسے مار بے, بے بیچنا بالمراوہت مراوح کی صورت میں مراوح سے مراد یہ ہے آپ سامان جو آپ نے اپنی قیمت خرید پر تھوڑا سا اضافہ کر کے تھوڑا سا فائدہ رکھ کر بیچنے کو مراوع ہوتے ہیں کیونکہ مراوع ریف ان سے تھوڑا فائدہ اٹھانا اصل قیمت پہ تھوڑا فائدہ اٹھا کے بھیجنا والموازہ تو موازہ وضاع سے درست رکھنے کے معنی میں یہاں پر اس کو اصل قیمت پر بھی تھوڑا سا کم کرنا پڑا ہے اصل قیمت جو قیمت خرید ہے اس پر بھی تھوڑا سا کم کر کے بیچنے کو موازہ ہوتے ہیں وہ تولیہ جو, جو آپ کی قیمت خرید میں آپ نے جس قیمت پہ خریدا اسے قیمت پہ بیچنا اس کو ہم بےحد تولیہ بولتے ہیں فرماتے ہیں تینوں طرقوں سے بیچنا فص صحیح ہے ان تینوں طرقوں سے آپ خرید و فروخت دکاندار کے لیے وہ اپنا جو بھی وہ خود مسئلہ سمجھتے ہیں اسی حساب سے خرید و فروخت کریں گے اچھا مرابہ کے گزام المرابہ بے مرابع یہ ہے کہ نقل ما معم اللہ کو منتقل کرنا جس چیز کا وہ خود مالک ہوا بلاغ دلاول پہلے آگ سے کسی بندے سے نے کوئی سامان خریدا تو پہلا آگ ہو گیا پہلے آگ میں وہ جو ہے جس چیز کا مالک ہوا ہے جس پیسے میں ہاں جی تو نقل منتقل کرنا معم اللہ جس کا وہ مالک ہو بلا دلا پہلے آگ میں ہاں جی پہلے آگ میں جس چیز کا مالک ہوا ہے اس کا بیچنا منتقل کرنا کیسے منتقل کرنا بھی سامنے الاول اس پہلے قیمت میں سو میں خریدا سر سو میں بیچ رہے ہیں لیکن ما زیادہ تعریف ہے لیکن تھوڑا سا فائدہ رکھ کر میں نے دس بیس فائدہ رکھ کر ایک سو بیس تو اصل قیمت خرید پہ تھوڑا سا اضافہ کر کے بیچنے کو بے مراوا بولتے ہیں کیونکہ غریب کے معنی فائدہ ہے تو مراوا نے نقل و منتقل کرنا بیچنے کے ذریعے بلاغدلاول یعنی جس عدل اول میں نے جس قیمت پہ خریدا ہے اسی کو بیچنا بھی سمن الاول اسی سابقہ قیمت پہ زیادہ تعریف تھوڑا سا فائدہ رکھ کر نہیں بالکل پہلے قیمت میں نہیں ہے تو اس کو بے ملاوا کیونکہ حریف کے معنی فائدہ ہے المواضہ بے مواضع جو ہے وہ کیا ہے نقل و ماملہ کا ہو بلاغ دلاول بغل کا نہ کسی تیسرے شخص کو ہاں جی جس کا وہ مالک ہو عقل اول کی سے جیل سے اس نے کوئی چیز خریدا تو یہ کہ مالک ہو گیا بلاغ دلاول اب اسے کو آگے ٹرانسفر کرنا تیسرے شاخ کو خالد کو بھیجنا ہے بمنلا اسے سابقہ قیمت میں فائدہ سے نہیں بلکہ بیوال اس شیعمین ہو بلکہ تھوڑا رکھ کر شعین مین اصل قیمت خرید میں سے قیمت خالد میں سے سو تھا نوے میں بھیجا پچانوے میں بھیجا عطا ننانوے میں بھی بھیجا تو یہ بھی بے مواضع ہوگا اصل چیز کی قیمت حرید سے بھی تھوڑا سا کم پیسوں میں بیجنا فائدہ تو سرے سے نہیں ہے قیمت خرید پر بھی تھوڑا سے کم کر کے بھیجنا یہ بے مواضع ہے اور بے تولیہ کیا ہے ہاں جی نقل و کرنا کس تیسرے شاذ کی طرف ہاں جی بیگ کے ذریعے بیچنے کے ذریعے بلاگ جو چیز ہم نے اقداول کے ذرے سے مالک ہوا تھا آپ کے ملکیت میں آیا تھا کسی سے خرید کر اب اسی چیز کو بھیجنا کیسے بھیجنا بس سماول اسی سابقہ قیمت میں سو میں لیا تھا سو میں مینغیر زیادہ تیراف بدونیں اس کے فائدے میں اضافہ کریں کچھ فائدہ اضافہ کے طور پر کریں ولا نہ کریں اور نہ اصل سرمایے میں کم کریں قیمت حریت پر کم بھی نہ کریں اور تھوڑا فائدہ بھی نہ رکھیں بلکہ مکمل قیمت حریت پہ بیچ دینے کو بے تولیہ کہتے ہیں نقل معاملہ کو منتقل کرنا وہ چیز جس کا وہ مالک ہوا بلاق الاول کے رسیں بسمن الاول پہلے قیمت میں من غیر زیادہ تر فِن کسی فائدے کو اضافہ کر کے ولا نقصد نہ اصل قیمت میں کوئی کمی کر کے تو یہ بے کی تین کچھ میں بقیر ان کل کے